حاصل ان شاء اللہ آج کے سلسلے میں یو کے برمنگ میں ہونے والا بیان دیکھنے اور الحمد للہ سید أما بعد بالله من بسم اللہ الرحمن الرحیم نور نوری تو سنت الاف میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مائی ڈیئر رسپیکٹڈ اسلامک بردرز وی آر ویلکمنگ فیضان مدینہ برمنگم آج آٹھ شاہ بانزم چودہ سو اکتیس سے نہجری ہے اور بیس 20 جولائی دو ہزار دس ہے یو کے شہر برمنگم کے فیضان مدینہ میں بزنس مین اور شخصیات اسلامی بھائیوں کا ایک سنتوں بھرا اجتماع ہے یاد رکھیے کہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں سرکار مدینہ راحت کلب سسینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر جتنا درود پاک پڑھیں اتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں The رسول of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind کائنڈ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیٹ ان ڈیڈ ہیڈ روڈ اپون می دا موسٹ ول بی کلوز ٹو می آن دا ڈے آف ججمنٹ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیاروں اور محترم اسلامی بھائیوں الحمدللہ للہ آج جس طبقے سے جس جینٹری سے مجھے بیان کرنے کا گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے آپ بزنس مین ہیں یا کسی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر کچھ باتیں فرض کی ہیں اور کچھ واجبات اور ان چیزوں کو جاننا اس پر عمل کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے چونکہ ہم بزنس میں یا اپنے کاروبار کے اندر یا اپنے شعبے کے اندر ارننگ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے کام کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو اسلام بھی ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے کہ جب ہمارے پاس کسی ایک لمٹ تک مال جمع ہو جائے تو ہم اس کے لیے ہمیں زکات نکالنی چاہیے قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے چلاچ قرآن پارہ نمبر تین سورہ بقرہ آیت نمبر ٹو سیونٹی سیون میں ارشاد ہوتا ہے بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی چار کام بتائے گئے وہ جو ایمان لائے اچھے کام کیے نماز قائم کی اور زکات دی ان کا نیک یعنی ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں غور کیجئے آج دنیا میں ہم کوئی پرفارمنس دیتے ہیں ہمیں اس کے ریوارڈ کی حاجت ہوتی ہے ہم کوئی گفٹ چاہتے ہیں اتنی محنت کی ہے ہمیں یہ انعام مل جائے سوچئے تو صحیح رب تعالیٰ نے چار کام ارشاد فرمائے اور پھر آخر میں وعدہ کیا کہ ان کے لیے رب نے انعام تیار کر رکھا ہے انہیں کوئی خوف نہیں ہے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کیا یہ چار کام میں کرتا ہوں کہ ایمان الحمدللہ میں لے آیا پہلے سوال کا جواب اللہ کی مہربانی سے میرے پاس ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کے بعد اچھے کام کیے اس نے زکات ادا کی نماز قائم کی آج ہم اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ کیا ہم پراپر طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور کیا پراپر طریقے سے اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلات وسلام جس نبی کا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے وہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں چنانچے مصطفیٰ جان رحمت شماع بزم ہدایت نو شاع بزم جنت طے کرے جو سخاوت ممبئے علم و حکمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت سیزنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسلام کی بیسکس جو ہیں پانچ چیزوں پر ہیں وہ پانچ چیزیں کیا ہیں نمبر ون اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں نمبر ون الحمدللہ یہ ہم پوری کرتے ہیں دوسری بات نماز قائم کرنا سوچئے دا بیسکس آف اسلام نمبر ٹو نماز قائم کرنا ہم کہیں نمازوں میں سستی تو نہیں کر رہے یہ ہمیں چیک کرنا ہوگا نمبر تھری زکات ادا کرنا نمبر چار بیت اللہ کا حج کرنا وہ جس کے اوپر حج کرنا فرض ہو چکا چوتھا فرض اس کے لیے کیا ہے بیسک کیا ہے بیت اللہ کا حج کرنا اور نمبر پانچ ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ پانچ اسلام کی بنیاد بتائی گئی اب میں اور آپ غور کریں کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ میرا یہ کلیم ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر کیا پر میرا عمل ہے جس کو بنیادی پلر کہا گیا کیا میں اس پر عمل کرتا ہوں غور سے سنیے بڑی پیاری حدیث پاک ہے حضرت ابو العبو رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں بخاری شریف میں ہی حدیث پاک موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک آرابی آیا ایک آرابی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائیے مجھے وہ عمل بتائیے وہ ڈائریکشن بتائیے کہ جس طرف میں چلنا شروع کر دوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں مجھے بتائیے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ راستہ پتہ چل جائے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں اس نے سوال کس سے کیا ہے جو شافع محشر ہیں سرکار علی اصلاحات وہ سلام کیا خوب فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور فرض نماز ادا کرو اور زکات دو اور رمضان کے روزے رکھا کرو وہ آرابی بھی پکا ذہن رکھنے والا ایک سمجھدار شخص تھا اس نے جواب میں کیا کہا وہ کہتا ہے اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں اس پر زیادتی نہ کروں گا جب وہ آرابی واپس جانے لگا مصطفہ کریم علیہ اسرات و فرماتے ہیں جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے غور کیجئے پیارے آقا نے کیا فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ اور دوسری بات فرمائی فرض نماز ادا کرو زکات ادا کیا کرو اور رمضان کے روزے رکھو کتنا آسان ہے یہ لیکن آج مسلمان کہلانے والا اس کے رب نے اسے عطا کیا ہے وہ پوری زکات نہیں نکالتا ٹو پوائنٹ فائیو یور ارنگ اگر ہمارے کیپیٹل میں سے ڈھائی پرسینٹ چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جناب یہ تو بہت زیادہ ہو گیا ارے میرے پاس اگر ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ پاؤنڈ ہیں تو یہ تو ڈھائی ہزار پاؤنڈ زکات بن جائے گی یہ میں کیسے نکالوں گا میرے پیارے اس بھائیو سوچئے تو صحیح یہ ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ پاؤنڈ دیے کس نے تھے وہ رب چاہے تو آپ تو بزنس مین ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک دن میں جو امیر ہوتا ہے وہ کنگال ہو جاتا ہے کس طرح کے کرائسز آتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے سارا مال ختم ہو جاتا ہے مگر بندہ وہ ڈھائی پرسنٹ پر نظر دولاتا ہے اس کو وہ دینا دل پر بھاری پڑتا ہے کہ میں اپنے مال کو کم کیسے کر دوں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اسی آقا علیہ السلات و السلام کی حدیث آپ کو سناتا ہوں جس کا آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے جس کے امتی ہونے کا کلیم آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنے مال سے زکات نکال لی سوال کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کابے کے بدردا طیبہ کے شمس الدہ دافع جملہ بلا شاف یوم جزا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال میں سے زکوت ادا کی تو اس مال کا شر اس سے دور ہو جائے گا اس مال کی پرابلم اس مال کی ڈیزیز اس مال کی بیماریاں اس نے اپنے مال سے دور کر دی آج ہم کہتے ہیں میرے مال میں برکت نہیں ہوتی اتنا کماتا ہوں سکون نہیں ہے پہلے بہت تھوڑا کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا ہمارے پاس یہ بزرگ موجود ہیں ان سے پوچھیے آج سے کچھ سالوں پہلے ان کے پاس تھوڑا ہوتا تھا پورا گھر کھایا کرتا تھا آج بہت سارا ہے مگر گھر میں سکون نہیں ہے بیماریاں ہیں ٹینشن ہے سوال یہ کرتا ہوں کیا ہم اپنی زکات پوری ادا کرتے ہیں پیارے آقا تو فرما رہے ہیں جس نے زکات ادا کر دی اپنے مال کا شر اپنے مال کی پرابلم اس نے دور کر کے اپنے مال کو پیور کر دیا ارے میرا مال ہی امپیور ہے اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک بہت بڑا گیلن ہے اس میں بہت کلین اور وائٹ میٹھا دودھ ہے ملک موجود ہے اور بہت اچھا ہے مگر اس ملک کے اندر تھوڑا سی گندگی ڈال دی جائے تھوڑے سے بیکٹیریا ڈال دیے جائیں مجھے بتائیے آپ کو کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے ارے بھائی دودھ پی لو اتنا بڑا گیلن ہے تھوڑی سی تو گندگی اس میں ڈالی ہے آپ کہیں سی گندگی نے زکات کو آپ نے ادا نہیں کی اس نے آپ کے سارے مال کو خراب کر دیا اس کے اندر ڈیزیز پیدا کر دی اس کے اندر برائیاں پیدا کر دی اب یہ مال میری صحت کو اچھا نہیں محسوس ہو رہا اب میں کھاتا ہوں تو صحت نہیں پی میں بچوں پر خرچ کرتا ہوں تو بچے فرما بردار نہیں رہتے اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں تو بیوی میری فرما بردار نہیں رہتی گھر میں بیماریاں ہیں گھر میں آفتے ہیں کاروبار میں ٹینشن ہے ریئلائز کیجئے میرے پیارے اسکامی بھائی جس رب نے ہمیں عطا کیا ہے اسی نے ہم پر زکات فرض کی ہے کیا ہم زکات کو ادا کرتے ہیں یہ بہت اہم کوششن ہے ہمیں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم بزنس مین ہیں ہمیں اپنے ڈاکیومینٹس پڑھنا آتے ہیں اپنی ایل سیز پڑھنا آتی ہیں اپنے جناب بزنس کے جو معاملات ہوتے ہیں ہم بڑے ایجوکیٹ مگر زکات کی جاتی ہے یہی ہمیں نہیں پتا ہمیں اس بات کو کیلکولیٹ کرنا ہی نہیں آتا اندازے سے کچھ لوگ نکالتے ہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی زکات جتنی نکلتی تھی آپ نے اس کا اندازہ ہی غلط کر لیا ہے اور تھوڑی مزید باقی رہ گئی اور آپ گناگار ہو رہے ہیں مزید سنیے میرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیوں زکات ادا اور خوش دلی سے کیجیے Happiness کے ساتھ کی کہ اللہ تعالیٰ نے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ادا کرتے ہیں اور پھر اس پر خوش بھی ہوتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان کے ساتھ ان پانچ چیزوں کو بجا لایا جس نے ان پانچ باتوں کو پورا کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی ان کے وضو اور رکو اور سجود اور اوقات کے ساتھ پابندی کی اور رمضان کے روزے رکھے اور جس نے استطاعت ہونے پر حج کیا اور خوش دلی کے ساتھ زکات ادا کی غم کے ساتھ نہیں دنگ دلی کے ساتھ نہیں اب آپ کہیں گے جناب اگر ہماری بہت بڑی کیپیٹل ہے اگر ہم کروڑوں روپے کماتے ہیں تو ہماری لاکھوں روپے میں زکاط ہوگی چلیں پاؤنڈ کی مثال لے لیں اگر کوئی کہتا ہے میرے پاس میرا ویلتھ جو ہے کیپیٹل جو ہے وہ ون ملین پاؤنڈ ہے تو جناب ون ملین پاؤنڈ کی تو ٹوینٹی فائیو تھاؤزینڈ زکات ہو جائے گی میں کہاں سے دوں یہ کم ہو جاتی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ اپنے ہیئر کٹ کروانے جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کبھی کسی بچے کے بال نہیں بڑھتے تو بندہ جا کے اس کی ایئر کٹنگ کرواتا ہے تاکہ اس کے بال گرو ہونا شروع ہو جائیں اچھے انداز سے گرو ہوں آپ کے اب بہت سارے گارڈنز ہوتے ہیں ہر گھر میں تقریباً گارڈن ہے آپ نے دیکھا ہوگا گارڈنر آ کے درخت کی ان شاخوں کو کاٹتا ہے جو میلی ہو جاتی ہیں جو مرجھا جاتی ہیں ان پتوں کو کٹ کر دیتا ہے بظاہر تو یہ ان پتوں کو کٹ کر رہا ہے لیکن اس کو کٹ کرنے کی برکت سے وہ درخت اور خوبصورت ہو جاتا ہے وہ اور گرو کرنے لگ جاتا ہے زکاط دیتے وقت آپ کا مال تو ضرور کم ہو رہا ہے یہ جی 25,000 فائیو تھاؤزینڈ پاؤنڈ سے دور ضرور ہو رہے ہیں مگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہے ہیں اسی مالک نے جس نے آپ کو 1 ملین ادا کیا تھا آج آپ 25,000 فائیو دیں وہ اور عطا فرمائے گا ارے میرے رب کی رحمت پر قربان ایک وہ آیت سنانے جا رہا ہوں آپ کا جھوم اٹھے گا. رب کی رحمت پر قربان ہونے کو جی والد مانگے جو مجھے لوٹا دو میں نے تم پر احسان کیا ہے, دو. اکبر, پر مجید है فرماتا ہے ٹرانسلیشن کوئی جو اللہ दे آئے آئے. کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھائے گا اور اللہ وعدہ کرتا ہے میں اس اس سے زیادہ عطا کروں گا. اس قرض کو واپس لوٹاؤں گا اور بہت زیادہ کر کے لوٹاؤں گا اے میرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا خوب فرماتے ہیں وہ لوگ غور سے سنے جن کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں صدقہ کیسے دوں میں زکات کیسے دوں میں بڑا ٹائٹ ہوں میرا مال کم ہو جائے گا سنیے مصطفیٰ کریم علیہ اسلات کو فرماتے ہوئے سنا تین چیزوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں میرے آقا کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں تم اسے یاد کر لو کہ صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا صدقہ کرنا مال میں کچھ کمی نہیں کرتا اور جو مظلوم ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے آج ہم بولتے ہیں اس نے مجھے ستایا اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کو نیچا دکھا کے رہوں گا اس نے میری عزت کم کر دی نہیں میرے آکا فرماتے میں قسم اٹھاتا ہوں ظلم پر صبر کر لو اللہ عزت میں کمی نہیں بلکہ بلندی عطا فرماتے اور تیسری بات جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ سے بدل اس پر فخر کا دروازہ کھول دیتا ہے کچھ بد نصیب مانگتے رہتے ہیں پیسہ ہوتے ہوئے بھی گھر میں کھانا ہوتے ہوئے بھی بھیک مانگتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین غور کریں اس بات پر میرے آقا قسم اٹھا رہے ہیں کہ جب تم نے سوال کا دروازہ کھول دیا تو رب تم پر فقر کا یعنی تنگی کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں خوش دلی سے زکات دیجئے اللہ کو کر دے رہے ہیں ارے مالک کا احسان تو دیکھیے مال بھی وہ دیتا ہے عطائیں بھی وہ دیتا ہے توفیق بھی وہ دیتا ہے اور اسی کے دیے میں سے ہم خرچ کرتے ہیں اور ثواب بھی وہی عطا فرماتا ہے میرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیو اب ایک بڑی اہم بات جو پوری دنیا میں ایک بیماری ہے لیکن یو کے میں, میں نے بہت زیادہ دیکھی اور چونکہ یہاں پر کاروباری لوگ ہیں ہمارے یہاں ایک بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ میں اگر کچھ رقم دوں تو میرے نام کا اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے جناب فلاں حاجی صاحب نے اتنے روپے مسجد کو دیے فلاں صاحب نے اتنے روپے مدرسے کو دیے میں سچی بات آپ کے آپ سے کوشچن کرتا ہوں اپنے دل سے پوچھیے یہ اینسمنٹ کیا ہے کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں نے اتنے پیسے راہ خدا میں دیے تو یہ پیسے دینا اللہ کی راہ میں ہوا یا لوگوں کو جتلانے کے لیے ہوا یاد رکھیے وہ نیکی تباہ ہو جاتی ہے ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر بندہ شو آف کی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ میری نیکیوں کا پتہ دوسروں کو چل جائے تو اس کی وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے آپ نے اپنی جیب سے مال بھی دیا اور جناب اس کو لوگوں میں اناؤنس بھی کر دیا بزرگان دین کیا خوب فرماتے ہیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح نیکیوں کو چھپاؤ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ جناب گناہ تو کسی کو نہیں پتا چلنے چاہیے نیکیاں جناب کی سب کو پتا چلنی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے مزہ اس بات میں ہے کہ بندہ چھپا کے صدقہ کرے چھپا کے نیکی کرے کسی کو پتا نہ چلے کہ میں نے نیکی کی ہے بزرگوں کا ایک کال آپ نے سنا ہوگا نیکی کر دریا میں ڈال اس سے مراد کیا ہوتا تھا کہ نیکی کر کے بھول جاؤ اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ نے حج کیا ہے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اگر آپ نے صدقہ دیا ہے آر یو ہیو گارنٹی کہ یہ مقبول ہو چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہمیں نہیں پتا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں تو رب سے التجا کرنی چاہیے کہ بولا جو میں نے نیکیاں کی ہیں چھوٹی ٹوٹی پھوٹی وہ قبول کر لے کسی اور کو نہ بتائیں آج ہم میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمیں کسی سے ملتے ہیں وہ بتاتا ہے میں نے نائنٹی کے اندر حج کیا تھا اچھا ماشاءاللہ میں نے جناب ایٹی ایٹ کے اندر جو ہے نا میں عمرے پر گیا تھا دس دس بارہ بارہ بیس بیس سال پرانی نیکی یاد ہے جناب پرسوں جو گناہ کیا تھا وہ یاد ہے آپ کو جو کل نماز قضا ہوئی تھی وہ یاد ہے آپ کو چار دن پہلے آپ نے جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے آپ کو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہم دس سال پرانی نیکی یاد رکھتے ہیں اور کل کیا ہوا گناہ بھول جاتے ہیں لیکن یاد رکھیے ہمارے کاندھوں پر جو آمان لکھنے والے فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ہم بھول جائیں گے وہ نہ بھولیں گے اچھے کام کیجیے ضرور کیجیے راہ خدا میں خرچ کیجیے غریبوں کی مدد کیجیے مگر اللہ کی رضا کے لیے کیجیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کر شاید میری اپنی بات اور آسانی سے آپ کو سمجھا دوں دو دوست ٹرین میں جا رہے تھے سلام دعا ہوئی پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہا میرا نام حاجی شفیق ہے کہا ماشاءاللہ اللہ بولا آپ کا نام کیا ہے کہا میرا نام نمازی رفیق ہے بولا یہ کیسا نام ہو گیا بھائی حاجی شفیق تو ٹھیک ہے یہ نمازی رفیق کون سا نام ہے تو رفیق صاحب نے پوچھا شفیق صاحب یہ بتائیے آپ نے حج کتنی بار کیا ہے انہوں نے کہا حج میں نے ایک بار کیا ہے کہا زندگی میں ایک حج کیا ہے آپ نے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا دیا میں تو روز نماز پڑھتا ہوں پانچ ٹائم مجھے تو نمازی لگانے کا حق ہے یہ چوٹ کرنے والی بات ہے ہم ہر حاجی لکھنے والے کو نہیں کہیں گے لیکن اپنے دل سے پوچھ لیں کہ اگر میں اپنے نام کے آگے حاجی لگاتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے جناب نے حج کیا ہے میں اگر بیس پچیس پاؤنڈ مسجد میں دیتا ہوں اور امام صاحب کو پرچی دیتا ہوں کہ نام کا اعلان کر دیں کہ فلاں حاجی صاحب نے بیس پاؤنڈ مسجد میں دیے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیجیے اس کا مطلب کیا ہے ارے ویسے بھی تو دعا ہو سکتی تھی امام صاحب کو یہی پرچی دیتے اس دن بھر دعا کر دیجیے بیس پاؤنڈ کا اعلان ضروری کیوں ہے یہ اپنے دل سے پوچھئے یہ شیطان ایسی چال ہمارے ساتھ چلتا ہے نفس سے بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عمل نیک کیا بھی چھپانے نہ دیا عمل نیک ہوتا ہے تو لوگوں کی نظر کر دیتے ہیں دکھلاوے جو عمل بے لوس ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے دین راتوں کو رویا کرتے عبادتیں کیا کرتے دن کو روزہ رکھتے کسی کو پتا نہ چلتا آج ہم ایک نفلی روزہ رکھ دیں ہر فون آنے والے کو کہیں بہت تھکا ہوا ہوں آج روزہ رکھا ہے آج میں جناب رات کو پڑی تھی اس لیے بڑی رات میں نیند نہیں ہوئی تھی کیا مقصد ہے رجب شابان رمضان اب بتائیے یہ اس کو بتانے کی حاجت کیا تھی اور رمضان تو پوری دنیا روزہ رکھتی ہے بھائی آپ کو اتنا بڑا کرنا تھا معاملے کو کہتے ہیں دو مہینے رکھتا ہوں تین مہینے رکھتا ہوں تو یہ سوچنے کی بات ہے چھوٹی چھوٹی छोटी बात है इस پاک کو ہم نے سنا کہ जो چھپا کر صدقہ کرتا ہے اس کی کیا برکتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سرکار علی سرات کی حدیث پاک آپ غور سے سنیے اور اس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ چھپ کر صدقہ کرنے والے کو کتنی برکتیں ملتی ہیں حضرت سیدنا ابو حریرا راوی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں سات افراد ایسے ہیں سیون ٹائپس آف پیپل ایسے ہیں جنہیں اللہ عز انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا اکاش محشر کے دن ہمیں بھی اپنے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ آتا فرما دے گرمی کا عالم ہوگا اس وقت وہ سات لوگ کون ہیں اس دن سایہ دے گا جس دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا نمبر ون عادل حکمران جو حکمران ہو جو یہ سمجھ لیجئے کہ حکومت میں ہوں اور عدل کریں جسٹس کریں نمبر دو وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دی نمبر تین وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے سوچئے آج میں مسجد میں آتا ہوں تو بار بار گھڑی دیکھتا ہوں کبھی جماعت دو منٹ لیٹ ہو جائے تو میں امام صاحب کو دیکھنے لگ جاتا ہوں دو منٹ نماز کیسے لیٹ ہو گئی ارے بھائی وہ بھی انسان ہے لیکن دو منٹ آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا اور موقع مل گیا ہے آج مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا اللہ کے گھر میں آئے ہیں جتنی دیر بیٹھیں گے بلسنگ برکتیں حاصل ہوں گی ہم نے سنا اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہے نمبر چار وہ دو شخص جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے نمبر پانچ وہ شخص جسے کوئی صاحب مال و جمال عورت گناہ کے لیے بلائے برے کام کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں نمبر سکس وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو صدقہ دیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو نہ پتا چلے اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا اور وہ شخص جس کی آنکھیں تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بہ نکلیں اے میرے پیارے پیارستانی بھائیوں سوچئے یہ سات قسم کے لوگ ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا کیا میرا شمار بھی ان میں ہوتا ہے میں کسی ایک میں جا کے فٹ ہوتا ہوں اگر نہیں تو اپنے آپ کو اس طرف لے جائیے آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ رابی ہیں ترمزی شریف کی حدیث ہے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بہار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا ارتھ کو کریٹ کیا تو وہ کاپنے لگی اور الٹ پلٹ ہونے لگی تو اللہ عزوجل نے پہاڑوں کے ذریعے اس میں میکے گاڑ دی پہاڑوں کے ذریعے اس کو ماؤنٹینس کے ذریعے اس کو ساکن کر دیا اب فرشتے یہ کہنے لگے کہ پہاڑ کتنے طاقتور ہیں یہ ماؤنٹینس کتنے ہیوی ہیں تو پوچھا مولا کیا تو نے پہاڑوں سے زیادہ کوئی چیز طاقتور بنائی ہے مور دین ماؤنٹین اینی تھنگ اس سے زیادہ کوئی طاقتور ہے نے فرمایا ہاں لوہا پھر جب فرشتوں نے ارد کیا کہ مولا لوہے سے زیادہ آئرن سے زیادہ کوئی چیز پاور فل ہے کیونکہ آئرن ماؤنٹین کو بھی توڑ دیتا ہے اللہ عز و نے فرمایا ہاں آگ کیونکہ آگ جو ہے فائر جو ہے وہ آئرن کو بھی پگلا دیتی ہے اب فرشتوں میں بحث ہونے لگی کہ شاید آئرن نہیں ارے آگ سب سے زیادہ طاقتور ہے پاور فل ہے پوچھا مولا کیا فائر سے زیادہ کسی چیز کو طاقت پر بنایا ہے فرمایا ہاں پانی کیوں کہ پانی آنے سے وہ آگ بھی بجھ گئی اب یہ کلام ہو رہا ہے کون سی چیز زیادہ پاور فل کیا مولا کیا پانی سے زیادہ کوئی چیز طاقت پر ہے میرے رب نے فرمایا ہاں ہا اب یہ ایک طرح کی بحث شروع ہو گئی کہ کون سی چیز سب سے زیادہ طاقتور ہے, طاقت ہے, ہے, طاقت ہے وہ سب سے زیادہ پاور فل ہے ارے بننا ہے تو ایسے پاور فل بنی میں کہتا ہوں جناب میری بزنس کمیونٹی میں بڑی پاور ہے میں جناب اپنے ہلکا آباد میں بڑی پاور رکھتا ہوں ارے پاور فل بننا ہے تو ایسا بنیے جس کی میں فرشتے رب سے پوچھتے ہیں مولا سب سے زیادہ پاور فل کون ہے اور لیتے ہیں آج جو پرابلم جو پریشانیاں ہیں کیلکولیٹ گھر جا کر کیجیے اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلائیے اپنے حساب کو دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں زکات دینے میں غلطی کرتا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو کرے اور آپ کی زکات بنانے میں الحمد للہ ہمارا دار الفتا اہل سنت 24 فور آور ڈے فون پر بھی اویلیبل ہے ای میل ایڈرس بھی ہے آپ چاہیں تو نوٹ ڈاؤن کر لیں دار ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ آپ اس پر ای میل کیجیے اپنا مسئلہ بتائیے انشاءاللہ شاء ای میل کے ذریعے آپ کو اس کو کلیریفائی کیا جائے گا اور آپ کو یہ تمام باتیں بتائی جائیں گی اب آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے زکوات بھی دینی چاہیے اللہ کی رام میں صدقہ بھی دینا چاہیے اور خوب جنرس طریقے سے ڈونیٹ کرنا چاہیے کیونکہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے تو کہاں ڈونیٹ کیا جائے کس طرح ڈونیٹ کیا جائے کہاں ایسا انویسٹ کیا جائے کہ جہاں دین متین کی خدمت ہو آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے آپ کی اسی فیضان مدینہ کو دیکھ لیں یہاں فیضان مدینہ یہاں مدرسۃ المدینہ ہے علماء بن رہے ہیں جامعت المدینہ موجود ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ فقط پاکستان کے اندر دعوت اسلامی کے ٹین تھاؤزینڈ درس نظامی کر رہے ہیں عالم اور عالما بن رہے ہیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں الحمد 75,000 ہزار مور دین سیونٹی فائیو تھاؤزینڈ مدنی مننے, مدنی منیا الحمد فری آف کوسٹ خرانے پاک کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں مدنی چینل یقیناً آپ بھی دیکھتے ہوں گے جنہوں نے نہیں دیکھا ان سے میں گزارش کروں گا کہ اسکائی 838 کو اپنے گھر میں آن کیجئے انشاءاللہ شاء آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا اب میرے پیارے اسلام بھائی جو آخری بات مجھے آپ سے کرنی ہے کہ صرف تین ڈپارٹمنٹس میں نے آپ کو سامنے تھوڑے سے بریف کیے جامعت المدینہ جس میں ٹین تھاؤزینڈ اسٹوڈینٹس کو اکوموڈیشن بھی دیتے ہیں اپروکسیمیٹلی ہمارا پندرہ کروڑ روپے سالانہ اس کا ایکسپنس ہے ہنڈریڈ اینڈ ملین روپیز مدرست المدینا جس میں پچہتر ہزار سے قریب بچے قرآن پڑھتے ہیں اپروکسیمیٹلی ہمارا بارہ کروڑ روپے سالانہ اس کا ایکسپنس ہے مدنی چینل جو پوری دنیا میں ایک ریولیوشن لا رہا ہے کفار غیر, غیر مسلمین مسلمان ہو رہے ہیں بے نمازی نمازی بڑھ رہے ہیں ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن رہے ہیں خوف خدا کی وجہ سے لوگ اب نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو میرے پیارے سنائیں بھائیو اس چینل کو چلانے کے لیے ہمارا اپروکسیمیٹلی خرچ جو ہے وہ پچیس کروڑ روپے سالانہ ہے یعنی اپروکسیمیٹلی فائیو پاؤنڈ پر ڈے جو مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارا کوئی ایڈورٹائز اس پر نہیں آتا تو میں آپ سے یہی ارض کروں گا صدقات زکوط اپنے احتیاط آپ کو نکالنے چاہیے ہم نے حدیث کے ذریعے سنا تو کہاں دیں دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے آپ کا کوئی رکم لگنے سے کوئی عالم بن گیا کوئی قرآن سیکھنے والا بن گیا کوئی بے نمازی نمازی بن گیا دنیا بھر میں کفار مسلمان ہو رہے ہیں کیا معلوم آپ نے احتیاط دی اور آپ کی اس احتیاط کی برکت سے کوئی قافلہ بیرون ملک پہنچا اور وہاں لوگ مسلمان ہو گئے تو اس کی نیکیاں بھی آپ کو ملیں گی آخری ارض آپ سے یہی ہے اپنی دعوت اسلامی کو پریکٹیکلی جوائن کیجیے ہمارے اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اسی طرح میرے پیارے سنائیں بھائیو کم از کم ہر مہینے تین دن قافلے میں سفر کریں کہ تین دن راہ خدا میں سفر کر کے میں نے شروع میں کہا کہ کیا ہمیں پراپر نماز پڑھنے آتی ہے کیا ہمیں زکاة کی کیلکولیشن آتی ہے تین دن کافلے کا میں سفر کریں گے بہت ساری چیزیں ہم سیکھ کر گھر واپس آئیں گے اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے نمازوں کی پابندی سیکھ جائیں گے تحجد اشراک چاشت نہ جانے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال عطا کیا ہے تو اپنے مال سے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اپنی دعوت اسلامی کو جینرسلی سپورٹ کریں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک دن مدنی چینل کا خرچ فائیو تھاؤزینڈ پاؤنڈ ہے اگر کوئی ایک دن کو پلچ کرتا ہے پورے دن میں کروڑوں ناظرین اس چینل کو دیکھیں گے نہ جانے کتنے نمازی بن جائیں گے میرے ناما امال میں کتنی نیکیاں ہوں گی ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایک عالم دین کا خرچ اٹھا لوں دو کا اٹھا لوں مروحمین کے لیے اپنے والدین کے لیے تو کوئی ایک عالم دین کا اگر خرچ اٹھانا چاہتا ہے اور جب بن کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دے گا وہ نیکیاں بھی آپ کے نام امال میں ہوں گی اٹس اپروکسیٹلی اباؤٹینڈ سیون ہنڈریڈ ہم نے اس کو سات سو چھیاسی کی نسبت حاصل کرنے کے لیے اپروکسیٹلیڈ پاؤنڈ آپ سمجھ لیجیے یہ اس کا خرچ ہے تو آپ زکات میں بھی یہ رقم دے سکتے ہیں صدقات میں سے بھی دے سکتے ہیں تو آپ چاہیں اپنے لیے اپنے والدین کوئی ایک کوئی دو کوئی دس اللہ تعالیٰ نے کم کم اپنے والد صاحب یا اپنے مرحومین کے نام پر رکھیں دنیا بھر میں لوگ قرآنگے ناطے تلاوت قرآن پاک ہوگی ان کے گھروں میں نماز کی دعوت جائے گی نیکیاں آپ کو ملیں گی تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی دعوت اسلامی کے بھرپور سپورٹ کریں گے اللہ تبارک سے دعا ہے مالک کریم ہمارے رزق کے میں برکت عطا فرمائے ہمیں پوری زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں اس کی راہ میں خوب خوب دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم